بسم اللہ الرحمن الرحیم اڑسٹھواں مکتوب عالم آخرت کے متعلقات میں میرے عزیز بھائی شمس الدین خدا تم کو نیک بختی کی راہ دکھائے جانو کہ آخرت کی راہ پر چلنے والے دو گروہ ہیں سعید و شقی اور ہر گروہ کے لیے اپنا ایک راستہ اور قدم ہے کہ وہ اپنے مقررہ راستے پر چلتے ہیں اور ایک ایک منزل ہے کہ وہ اس کی سیر کرتے ہیں اور ہر ایک کا ایک ایک منتہا ہے کہ خود اپنی رفتار سے وہاں تک پہنچتے ہیں بس جانو کہ جو وہ سعید کہے جاتے ہیں وہ بھی دو گروہ خواص و عوام عوام تو مخالفت نفس اور ترک لذات و شہواد کے راستے سے احکام شریعت کے مطابق عبادت اور سنت کی اتباق کرتے ہوئے بہشت اور اس کے درجات تک پہنچتے ہیں اور خواص يحبهم و یبو نہ ہو وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور یہ اس کو اس سے محبت رکھتے ہیں طریقت کی راہ پر گامزن ہو کر فی صدق مقدم مقتر متقی لوگ اپنے بادشاہ بڑی قدرت والے کے پاس مسند صدق پر رت رونق افروز ہوں گے اور مقام اندیت ان المتقین فی جنات جناتیں نہر ڈر والے باغوں اور نہروں میں اتریں گے شعر منکر چہشوی زہال درویشاں نے ہر چہ تیرا نیست کسے را نبود فقیروں کی حالت پر جو خدا کی نوازشیں ہیں تو اس کے ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جو دولت تجھے نہیں ملی وہ کسی کو نہ ملی ہوگی اور شقی بھی دو گروہ ہیں ایک شقی اور دوسرا اشقا شقی سمت کے بعض وہ گناہگار ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات پر قائم رہے اور احکام خداوندی کی مخالفت پر اصرار کرتے رہے اور لذات و شہوات نفسانی و حیوانی میں مگن رہے وہ گناہ کے راستے پر چل کر طبقات جہنم میں داخل ہوتے ہیں اور اشقا کافروں کی صفت ہے کہ وہ ہر طرح دنیا کے طلب طالب رہے اور اس نعمتوں میں زندگی بسر کرتے رہے وہ مدت العمر لذات و شہوانی شہوات نفسانی و حیوانی میں مست رہ کر دین و آخرت کے کام سے بے خبر رہے افانی نعمتوں کے ساتھ کھیلتے رہے دنیا بھی پوری طرح ہاتھ نہ آئی اور آخرت بھی برباد ہوئی منقان یورید و حر دنیا نوت ہی منہ وما لہو فل آخرتی من و صیب جس نے دنیاوی کھیتی کا ارادہ کیا ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اور وہ جو شقی کا گروہ ہے وہ ایمان کا ایک حصہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں اگرچہ ارکان و اعمال شرعیہ بجا نہیں لاتے بس ضرور اللہ تعالیٰ کی وعید کے مطابق دو میں جائیں گے اور عذاب کی تکلیف کا مزہ چکھیں گے مگر آخر کار اس دولت کی برکت سے کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں عذاب سے نجات پائیں گے حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک گروہ کو دوزخ سے باہر نکالیں گے وہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے ان کو نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا تو ان کے بدن پر گوشت پوست پیدا ہو جائے گا جب وہاں سے لائیں گے تو ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا ہے اے من النار یہ لوگ دوزخ سے اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں لیکن گروہ اشقا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان کی کبھی نجات نہ ہوگی کیونکہ ان میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے نور کا کوئی نشان او اثر نہ ہوگا جس کی بدولت خلاصی کی امید ہوتی ہے اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور دوزخیوں کے ہر گروہ کے لیے طبقات جہنم میں ایک ایک مقام جداگانہ گانا ہوگا جیسا منافقوں کے حق میں فرمایا گیا ہے انل من النار منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ایک کے کفر و نفاق سے دوسرے کے کفر و نفاق تک تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کا طریقہ اب منزل جدا گانا ہے کافروں میں بھی مقلد اور محقق ہیں اور جس طرح محقق کے ایمان کو مقلد کے ایمان پر فضیلت ہے اس طرح محقق کافر کا عذاب مقلد کافر کے عذاب سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے کفر تقلیدی وہ ہے جو ماں باپ سے ملا ان نہ وجد نہ آبان العمتی و انا مختدن انہوں نے جو کچھ ماں باپ اور ملک کے لوگوں کو کرتے دیکھا وہی کیا ایسے لوگ دوزخ کے طبقے اول میں رکھے جائیں گے اور کفر تحقیقی وہ ہے کہ جو کچھ ماں باپ سے پایا اور ان کو کرتے ہوئے دیکھا اسی پر بس نہیں کیا بلکہ محنت اور کوشش کر کے دلائل ڈھونڈنے لگے اور مدتوں اس کی تحصیل میں کتابیں دیکھیں اور اس علم کی ریاضت و مجاہدے میں عمر گوا دی نفس کی صفائی کی کوشش کی اس لیے کہ غور و فکر کر کے عقلی دلائل و براہین حاصل کریں جس کے ذریعے شک و شبہ پیدا کیا جا سکے اور سانے کے وجود کی نفی ہو سکے یا سونے کے ثبوت کی دلیلیں کمزور کر دیں اور کہیں کہ سانے مختار نہیں ہے اور اس کو جزویات کا کوئی علم نہیں ہے اور اس طرح کے بہت سے کفریات ہیں جو ہر ایک گروہ بقا کرتا ہے ان کی نگاہ اور دلوں میں شیطان بسا ہوا ہے جبھی تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جو کوئی یہ علم و اعتقاد نہیں رکھتا وہ علم و معرفت میں ناقص ہے یہاں تک کہہ کہ بیٹھتے ہیں کہ انبیاء فلاسفر تھے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اپنی حکمت سے کہا ہے اسی قسم کے شبے اور فاسد خیالات سامنے لا کھڑا کرتے ہیں اور اسی مہلک اور فتنہ انگیز علم کی تحصیل میں مشغول رہتے ہیں اسی کا نام علم حصول دین رکھا ہے تاکہ کوئی شخص ان کے عقیدے کی خباصت سے باخبر نہ ہونے پائے اور جاہل و بے بصیرت لوگ ان کی تقلید میں کفریات قبول کریں اور دائرہ اسلام سے کلیتاً خارج ہو جائیں ایسی ایسی آفتیں بہت ہیں خدا ان سے پناہ دے اے بھائی اگر گنہگاروں کو طاعت نصیب نہیں تو گناہ تو ہے سنو اس میں ایک راز پوشیدہ ہے خواجہ یاہیہ معاد راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان انلافو من احبل اشیا مبتلا ادم بل ضمبی و ہوا اکرم اگر خدا کے نزدیک افو گناہ ہر افو گناہ ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کو گہوں کھانے میں مبتلا نہ کرتا جب وہ اس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ عزیز تھے دیکھتے نہیں کہ بادشاہ کا خاص غلام فرش کے کنارے کھڑا رہتا ہے اور ندیمان او ارکان دولت تخت شاہی کے آس پاس بیٹھا کرتے ہیں مگر اس غلام کی دوری میں سو ہزار لطیفے ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں جو ارکان سلطنت اور درباریوں کے اس قرب میں نہیں اس غلام کی دوری گمراہی کی دوری نہیں ہے بلکہ ثبوت قرب کی دوری ہے ہزاروں قرب کا راز اس ظاہری دوری میں پوشیدہ ہے اور لاکھوں بوتھ کے اسرار ظاہری نزدیکی میں چھپے ہوئے ہیں تاکہ حیرت پر حیرت بڑھتی رہے تم دیکھتے ہو کہ شاخ کسی درخت کی مسجد میں ہوتی ہے اس کی جڑ کلیسا و بتخانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شمشیر برہنا چلے آ رہے تھے اور غیب سے آواز آتی ہے ترقو تر خداوند دو جہان کے بندے کو آنے کا راستہ دو بھلا حیرت کی کوئی انتہا ہے ایک عارف نے کہا ہے قطع اے بر آب زندگانی آتش برا فروختہ او اندراں ایمان و کفر آشقان راسوختہ گہ بہ کہراز جاد مشکیں تہا افراختہ گرب لطف از لال نوشین شم افروختا افروختہ یوسف عشقت ساعت بچا انداختا ہر چہ در صد سال از دے اقل ما اندوختا تو نے چشمہ آب زندگانی کے پاس علاؤ جلا رکھا ہے از دہکتی آگ میں عاشقوں کے کفر و ایمان کو جلا کر راکھ کر دیا ہے کبھی اپنے غصے میں زلف مشکی سے تلواریں نکالتا ہے کبھی ازراہ نایت اپنے میٹھے لبوں سے شمع روشن کرتا ہے تیرے یوسف عشق نے کنویں میں وہ سب ایک ساتھ میں ڈبو دیا جو ہماری عقل نے سینکڑوں برسوں میں جمع کیا تھا وسلام